آپ فرماتے ہیں کہ جنگ بدر کی بات کرتے ہیں جنگ بدر کے تعلق سے اس میں کوئی شک نہیں جنگ بدر میں صحابہ کرام کی تعداد کم تھی تین سو تیرہ کے سامنے ایک ہزار تھا لیکن دو اہم باتیں میں بیان کرتا ہوں جنگ بدر کے تعلق سے تاکہ بات واضح ہو جائے نمبر ایک جنگ بدر کی حقیقت کیا تھی اور نمبر دو کیا آج کے کی جہاد میں اور اس جہاد میں کوئی فرق ہے یا نہیں ہے اگر یہ دونوں باتیں ہم سمجھ لیں تو انشاءاللہ بات آسان ہو جائے گی جنگ بدر آپ جانتے ہیں کہ جنگ بدر کی حقیقت شاید بعض ساتھیوں سے چھپی ہوئی ہو تو میں اس کو بیان کرتا ہوں آپ جانتے ہیں کہ جنگ بدر کی وجہ کیا کوئی جانتا ہے قریش کا قافلہ شاید آپ ساتھ بھول گئے ہیں قریش کا قافلہ قریش آپ جانتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالی نے سورت قریش میں بیان کیا الشِّتَاءِ قورش گرمیوں میں اور سردیوں میں قریش کا الگ الگ انداز تھا تجارت کا شام کی طرف گرمی ہوتی ہے سردی ہوتی ہے سردی ہوتی ہے اور یمن کی طرف گرمی ہوتی ہے تو گرمیوں میں کہاں پہ سفر کرتے شام کی طرف سردیوں میں کہاں پہ کرتے یمن کی طرف تاکہ ٹمپریچر ان کا جو ہے وہ معتدل رہے وہ یہ حکمت ہے دیکھیں مکہ سے شام کی طرف جانا ہے سردیوں میں سردی برداشت ہوتی ہے جو مکہ کے تبتے ویسے ہرا میں رہتا ہے وہ سردی کہاں برداشت ہوتی ہے ہو اسے تو جب گرمی ہوتی تو جاتے شام کی طرف جب سردیاں ہوتی تو جاتے یمن کی طرف جب شام کی طرف جاتے تو راستے مدینہ دن آتا راستہ وہی تھا شام کا اور کافروں نے مشکین عرب نے جو مکہ میں رہتے تھے انہوں بڑی تکلیفیں دی صحابہ کرام کو یہ کسی سے مخفی نہیں ہے سیدنہ بلال سید خبیب سیدہ عمر بن سے برقی ان کا پورا گھرانہ اور جب صاحبہ کران ہجرت کی تو مشرقوں نے ان کو کچھ نہیں لینے دیا وہاں سے زبردست ان کی جائیداد پر قابض ہو گئے ان کے گھروں پر ان کے مال پر جو کچھ وہاں پہ تھا قابض ہو گئے بلکہ باد صاحب نے جسے سحید خود اپنا مال دے کے اپنی جان چھوڑے بھائی مجھے کچھ نہ کہو میں صرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے مدینہ جانا چاہتا ہوں وہ کہتے تم کہاں پر میں یہ سارا مال لے کے جا رہے تم باہر سے ہو میں تم رہتے نہیں تھے باہر سے تمہارے پاس کچھ نہیں تھا جو کچھ کمایا ہماری زمین پہ کمائی یہ بھی ساتھ لے کے جا رہے اسے کہا بھئی لو میرا مال سارا لے لو یہ تمہیں چاہیے بس مجھے جانے دو اس کو صرف دو کپڑوں میں جانے دیا باقی سب کچھ لے لیا قربان کر دیا سب کچھ اپنی دنیا قربان کر دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام جو مہاجرین تھے کیونکہ ان کا حق تھا ان سے چھینا گیا ان پر ظلم کیا گیا تو انصاف کرنا چاہتے تھے انہوں نے ہمیں لوٹا ہے تو ہمارا مال ان کے پاس قبضے میں ہے یہیں یعنی سے گزرتے ہیں ہم اسے پنمان لے لیتے ہیں بسفیان ایک قافلے کا سردار بنا شام کی طرف جا رہا تھا اور مسئلہ یہ ہوا کہ بسفیان بہت سمجھدار بندہ تھا یعنی عرب کی جو حکماں میں سے ایک حکیم تھا سمجھدار تھا اس کو شک پڑ گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبے جسوس ہوتے نا ہر جگہ خبر مل گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کر رہے ہیں کہ اس قافلے میں جو بھی مال ہے اس کو لے لے اور اس سال میں ان کو بہت فائدہ ہوا تھا تجارت میں اور ان کی تعداد جو تھی جو لوگ وہاں پہ تھے تیس تھے قافلے میں قریش کے قافلے میں ابو سفیان جن کا سردار تیس تھے ان کی تعداد ابو, ابو سفیان اپنی چالاکی سے پہلے جو خطرہ ہو تو اپنا بندہ بھیج دیا مکہ کی طرف بھئی تمہارا ماں خطرے میں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حملہ کرنا چاہتے ہیں مدد کے لیے آؤ وہاں سے ابو جہل نے اپنا اعلان کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب اتنی ضرورت کر چکے ہیں کہ اب ہمارے مال پہ بھی ہاتھ مار رہے ہیں تو ہمارا زندگی کا راستہ یہی ہے ہمارے دنیا چھیننا چاہتے ہیں ہم سے اب جو بھی تمہارے پاس طاقت ہے سب لگائیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں جا کے وہاں پر ان کا خاتمہ کرتے ہیں ابو جہل اعلان کیا لوگوں پاس جتنا بھی مال تھا جو کچھ بھی تھا سب ساتھ کیا اور وہیں سے تکبر میں اور گھمنڈ میں سینہ تان کے چلے گانے بجانے والے آگے مجرا کروائیں میں عورتیں آگے تاکہ پورے عرب دیکھیں کہ قریش کے ساتھ اگر کوئی دشمنی اختیار کرے تو اس کا کیا انجام ہونے والا ہے تو اعلان کرتے گئے تکبر میں بہرحال بڑھتے گئے اور ان کی تعدادیں بڑھتی گئی مشرقی جو آتا تھا قریش میں سے تھے وائرس وہ بھی ساتھ مل جاتا تھا تو ایک ہزار کی تعداد ہو گئی وہاں سے ابو سفیان نے اپنی چالاکی سے اپنا راستہ تبدیل کر لیا جس راستے میں واپس آنا تھا راستہ تبدیل کر لیا اور وہاں سے بچ نکلے لیکن اور جب بچ نکلے پھر بندہ بھیجا کہ بھائی ابھی آپ کا مال محفوظ ہے اور میں واپس آ رہا ہوں جب وہ ان کا پیغام جو شخص پیغام لے کے گیا وہاں ان سے ملا تو وہ مکہ سے باہر آ چکے تھے ابو جہل وغیرہ تو ابو جان نے نہ کہا نہیں اب تو واپس نہیں جاتے ہم اب اتنی بڑا ہم نے تیاری کی ہے آج اس نے آج تو ہمارا مال محفوظ ہوگا کل کون حفاظت کرے گا ہمارے مال کی تو بہتر یہی جب ہم نکلے ہیں تو اپنا اپنا عزم پورا کریں بس آج ایک چیز ہوگی یا محمد رہے گا یا ہم رہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم چارے ہیں اللہ تعالی کے نور کو پھونک سے ختم کرنا چاہتے ہیں بہرحال تو ابو سفیان کا مشورہ یہ تھا کہ جنگ نہ کی جائے اپنا بندہ بھیجا لیکن ابو جہل اپنے تکبر گھمنڈ میں سردار تھا اپنے قوم کا اس کے پیچھے جگڑے بہت تھے اور پھر تکبر کی وجہ سے اور تکبر بہت, بہت بڑی بلا ہے بہت بڑی مصیبت ہے میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے سب سے بڑی وجہ ہلاکت کی جو ہوتی ہے وہ تکبر کی ہے شیطان کو تکبر نے مارا ابو جہل کو تکبر نے مارا جنوں کے شیطان کو تکبر نے مارا ان کے سب سے بڑے شیطان کو بھی تکبر نے مارا اور پتہ کتنے لوگ ہلاک ہونے سے تکبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ کرے بہرحال تو کافل آگے بڑھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابو جہل آ رہا ہے اپنی فوج کے ساتھ اور بدر کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تھے سامنے ابو جہل بھی آ گیا تو کیا اب دو راستے تھے یا واپس میں کی طرف چلیں تو لوگ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گیا اگر حق ہے تو پھر کیوں آگے نہیں بڑھا اپنا دفاع نہیں کر سکا یا جنگ کرتے تو اللہ تعالی نے اس گزے کا ایک نقشہ کھینچا ہے سورت المفال میں بڑا پیارا نقشہ ہے تو یہ حقیقت ہے جنگ بدر کی کہ صحابہ کرام جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے پہلی بات یاد رکھیں صحابہ کرام مدینہ سے جنگ بدر کے لیے نہیں کرتے غزے بدر کے لئے نکلے نہیں تھے تیاری نہیں تھی جنگ کے لیے تیاری کس چیز کے لیے تھی کہ اس قافلے کو ہم پکڑیں اور اپنا حق لے لیں اس سے اب اسفیا کا جو قافلہ تھا قافلے تعداد کتنی تھی لوگوں کی تیس تھی سبق رام کتنے تھے جنگ بدر میں تین سو تیرہ طاقت ہے کہ نہیں اب ہزار کے سامنے تین سو تیرہ نہیں میرے بھائیو تیس کے سامنے تین سو تیرہ ہے یہ حقیقت ہے اچھا تو آئیے دیکھتے ہیں میں پوائنٹ میں بتاتا ہوں چاہتا کہ بات آسان ہو جائے نمبر ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر میں مشرقوں کے خلاف جہاد کرنے کے لیے جنگ کرنے کے لئے نہیں نکلے نکلے تھے قافلے کے لیے قافلے کی تعداد تیس تھی اور صحابہ کی تعداد تین سو تیرہ تھی اور اس میں میرا خیال ہے کافی طاقت ہے اگر جنگ بھی ہوتی تو پھر بھی اسلحے کی طاقت اور ہاتھ کی طاقت تین سو تیرہ کی تیس سے زیادہ ہے نمبر دو اس جنگ کے بعد جنگ بدر کے بعد ایک مرتبہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر جنگ کی تیاری کی جنگ نہیں کی یہ جنگ تو ویسے ہوگی نا بغیر تیاری کی جنگ ہوئی اس کی وجوہ میں بتاتا ہوں جنگ کیوں ہوئی یہ جنگ بغیر تیاری کی تھی کیونکہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کوئی ہاتھ نہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کر... یہ ہونا تھا جس اللہ تعالیٰ نے فرمایا صورت امفال میں یہ ہونا تھا یہ ہوا ہے اگرچہ صحابہ کرنا چاہتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے جو کرنا تھا وہی وہ ہوا ہے بہرحال کہ اللہ تعالیٰ فرمائے سورت انفال میں تم لوگ آسان چیز چاہتے تھے میں کچھ اور چاہتا تھا سابق رام چاہتے تھے کہ مال جنت مل جائے ہمیں وہ مال ہمیں مل جائے آسان تھا اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ جنگ ہو اس کے باوجود بھی اللہ تم کو کامیابی عطا فرم بہرحال تو اس جنگ کے بعد آپ کوئی جنگ بھی دیکھیں جنگ اس کے بعد کون سی جنگ ہوئی جنگل <تصفح> جنگ و خل میں سب سے پہلے میدان جنگ میں کون پہنچا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اس کی دلیل کیا ہے تیرہ اندازوں کو کس نے متعین کیا پہاڑی کے اوپر اگر مشرقین پہلے آتا وہ اس جگہ کو نہ لے لیتے کیا تو تیاری تھی سب سے پہلے خود گئے اچھی طرح جگہ کو دیکھا کون سی جگہ بہتر ہے کہاں سے دیکھیں ایک تو اللہ تک طرف سے نصرت ہے لیکن اسباب بہت ضروری ہیں جنگ کی حکمت ہوتی ہے جنگ کی تیاری ہوتی ہے جنگ کا ایک طریقہ ہوتا ہے, طریقہ ہے، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم بس کامیابی آنی ہے جا کے کود پڑو نہیں ایسے نہیں ہوتا خود جاتے صحابہ کرام کو ساتھ لے جاتے اور اچھی طرح سروے کرتے جگہ کی کہ کون سی اوپر والی جگہ کون سی نیچے والی جگہ ہے صحابہ کرام سے مشورے کرتے کون سی بہتر ہے کون سی اگر سامنا ان کو کافروں کو جو, جو پہلے پہنچتے میدان جنگ میں وہ دوسروں کو مجبور کر دیتا ہے کہ وہ دوسری جگہ اختیار کرے بات سمجھ کی نہیں جب آپ ایک جگہ قابض ہو جاتے ہیں اب آپ کا دشم مجبور ہو جائے گا اسے کوئی اور جگہ تلاش کرنی ہے وہ اس جگہ پہ نہیں آ سكتا اور یہی ہوا جب تین انداز اس جگہ کو چھوڑا تو مجھے سب سے پہلے کیا کیا اپنی جگہ تبدیل کی اور جنگ پڑنا تبدیل ہو گیا تو جنگ کی بدر میں تیاری نہیں تھی اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی جنگ بغیر تیاری کے نہیں کی بات واضح ہوئی جنگ خندق میں دیكھیں كیا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق كھودے كہ نہیں تیاری ہے كہ نہیں, نہیں تیاری ہے جتنی بھی جنگ تبوک میں دیکھیں شدید گرمی تھی پھر بھی تیاری کر کے اوٹ نہیں مل رہے تھے ایک بدلے میں دو اوٹھ دینے کی تیاری کی ہے تو تیاری کی ہے ایسے نہیں کودے جنگ میں یعنی صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے بعد جب بھی جنگ کی ہے تو حکمت کے ساتھ پوری تیاری کے ساتھ کی ہے نمبر تین جنگ بدر اللہ تعالی کے حکم سے تھی اور یہ ہونا ہی تھا اللہ تعالی فرماتے ہیں لو توعدتم تم فی تم اگر تم ایک دوسرے کو وعدہ کرتے کہ ہم جنگ کر رہے ہیں اس موقع پر تو تم وعدہ پرو نہ کرتے کیونکہ پہلے جنگ تھی ابھی ایمان کا سب سے بڑا امتحان ہے کون سابقت میں رہتا اور کس کا پاؤں پھسل جاتا یہ بہت مشکل وقت تھا ابھی تک تو توحید تھی نماز روزہ ابھی حج فرض نہیں ہوا تھا تو پہلی مرتبہ گردن کٹنی ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم وہ وعدہ کرتے تو وعدہ پورا نہ کر سکتے لگ تعلق تم تو اللہ تعالی کی حکم سے یہ جنگ ہوئی ہے نمبر چار اس جنگ میں تین سو تیرہ نے جنگ نہیں کی جب اللہ تعالیٰ کا حکم تھا تو اللہ تعالیٰ نے طاقت بھی آسمان سے بھیجی ایک ہزار سامنے تھا تو تین سو تیرہ جنگ نہیں کی یہ غلط فہمی ہے تین سو تیرہ کے ساتھ کون تھے فرشتے تھے جو کہتا ہے آسمان سے نازل فرمایا ان کے سردار کون تھا جبریل علیہ جب والسلام اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی فرماتے ہیں ولم تخترو ہوں ولاکن اللہ قتل وما رم تھے ادھر رمع تھے ولا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن کو تم نے قتل کیا تم نے قتل نہیں کیا قتل اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اور جو تم لوگ مار رہے ہو وہ تم نہیں مار رہے ہو مارنے والا کون ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر جبریوں نے اپنا عقیدہ نکالا ایک فائدے کی بعد طالب علم کے لیے جبری کہتے ہیں انسان تو مجبور ہے اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نے نہیں مارا مارا میں نے ہے اب اس بیچارے کی کیا قصور ہے اس نے تو اپنا ہاتھ اسے ہلایا اور مارا تو اللہ نے انسان مجبور ہے کہ نہیں مجبور ہے لیکن اللہ کے بندے مارنا کا کی مطلب کیا ہے ایک ہوتا ہے اپنے ہاتھ سے ایک چیز کو اٹھا کے پھینک دینا اور دوسرا مارنا ہوتا ہے کہ ٹارگٹ پہ لگ جانا مارنے کے دو طریقے ہوتے ہیں یاد رکھیں رمی عربی زبان میں یہ مارنا عام مفہوم میں کیا ہوتا ہے اب جب کوئی چیز پھینکتے ہو کیوں پھینکتے ہو ٹارگٹ لگنے کے لیے پھینکتے ہو کہ نہیں تو اس میں دو, دو چیزوں سے مارنا دو چیزوں سے بنتا ہے ایک آپ کے ہاتھ کا چلنا اور چیز کو پھینکنا اور دوسرا ٹارگیٹ پہ لگنا صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور یہ خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب مٹی اٹھائی اور پھینکی تو ایک ایک بشری کی ہاتھ میں گئی اللہ تم نے نہیں مارا یہ میں نے مارا ہے یعنی ہاتھ کس کا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا مٹی کس کے ہاتھ میں تھی نبی کریم صلی کے وسلم کی انہوں نے پھینکا اب یہ مارنا کس کے ہاتھ میں تھا نبی کے علیہ وسلم ٹارگیٹ تک پہنچانا کس کا کام تھا <laughs> اللہ تعالیٰ کا تو ایک, ایک مشرق کی آنکھ میں مٹی کا جانا یہ اللہ تعالیٰ نے پہنچایا ہے کافر کو تیر لگتا ہے مسلمان تیر مارتا ہے تیر کا لگنا ٹارگٹ پہ صحیح طریقے سے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا بس سمجھے کہ نہیں تو یہاں پر جبریوں کی بات نہیں بنتی یہ غلط عقیدہ والے جہمی جبری جو ہیں بےچارے بس ایک عید کو دیکھ لیا بس اسی کو اپنا عقیدہ بنا لیا تو اللہ تعالیٰ کی مشیت بھی ہے اور مخلوق کی مشیت بھی ہے لیکن مخلوق کی چاہت اور مشیت مشیت جو ہے وہ اللہ تعالی مشیت کے سے نیچے ہے بہرحال تو فرشتے نازل ہوئے اللہ تعالیٰ نے خود مدد کی نمبر چھ پانچ فرشتے پانچ فرشتوں کی مدد ہے نمبر چھ نمبر چار اللہ تعالیٰ کی مدد کہ مارنے والا حقیقتا میں ہوں تم لوگ نہیں ہو نمبر پانچ فرشتوں کی مدد آسمان سے فرشتے اترے نمبر چھ کامیابی کے اسباب ہمیشہ بیان کرتے ہیں دو ہیں ایک سبب کونی ہے سب کونی کا مطلب ہے کہ دنیاوی طاقت فوج کی طاقت اسلح کی طاقت اگر یہ کسی کو مل جائے تو کامیابی کا ذریعہ بن سکتی ہے اور اس میں مسلم مشرک دونوں کافر دونوں شامل ہیں یہ طاقت کافر کے پاس ہو اس کو کامیابی مل سکتی ہے مسلمان کے پاس ہو اس میں کامیابی مل سکتی ہے اور اس کو لتا پسند نہیں کرتا کیونکہ کافر کے پاس بھی تو ہو سکتی ہے بات سمجھے کہ نہیں اصل کی طاقت کامیابی کی دو سب سے بڑی وجوہات پہلے بھی آئیں دو سبب ہیں پہلی ہے اصل کی طاقت جس کے پاس یہ موجود ہے اگرچہ کافر کیوں نہ ہو کامیاب ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے غلیبہ گولی بچروں مثال میں نے دی کہ پارسی جو ہے آگے پجاری رومن پہ جو اہلی کتاب تھے ان کو شکست دے دی کامیاب ہوئے کس چیز سے ایمان سے نہیں بے ایمان کافر تھے پھر کس چیز سے اصلی کی طاقت سے کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو پسند کیا نہیں اللہ تعالیٰ پسند نہیں کیا اللہ تا کفر پسند کبھی نہیں کرتا اور دوسری اسباب شرعی ہے شرعی سبب جسے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور یہ صرف اسے اپنے پیاروں کو دیتا ہے اور کون سی طاقت ہے ایمان اور توحید کی طاقت ہے. اور یہی اصل ہے میرے بھائیوں تو یہی بنیاد ہے سب رام کے پاس کون سی طاقت تھی یہ والی جسے جس اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے وہ نہیں تھی جسے جس اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا اور اسے کامیابی ہوئی ہے دوسری بات اس کے متعلق رحمۃ اللہ جنگ بدر اور آج کی جہاد میں فرق ابھی جو جنگ بدر کی حقیقت بیان کی ہے نا جنگ بدر میں جو جہاد اور آج کی جہاد میں کیا فرق ہے اس میں جہاد میں بھی فرق ہے جہاد کرنے والے میں بھی فرق ہے اور امت میں بھی فرق ہے تو تین یہ فرق موجود ہیں جہاد میں فرق یہ ہے کہ صحابہ کرام کا جو جہاد تھا وہ جہاد شرعی تھا جہاد نبوی تھا جس میں اللہ تعالی کی دین کی سر بلندی ہوئی جس میں کوئی شک شب و شبہ نہیں تھا جس میں کوئی بھی ملاوٹ نہیں تھی کوئی چیز کسی چیز ملاوٹ نہیں تھی ٹھیک ہے وہ آج کے جہاد میں ملاوٹ ہے جہاد میں وہ چیز داخل کی گئی جو جہاد کا حصہ نہیں ہے نمبر ایک مثال کے طور پہ خود کش حملہ جہاد کا حصہ ہے نہیں ہے اس زمانے میں تھا نہیں تھا نمبر دو مسلمانوں کا قتل عام ہونا جس کو چھوٹی سی غلطی سمجھتے چھوٹی سے غلطی ہوئی ہے مرنا تو ویسے تھا ان لوگوں نے بم بلاسٹ ہوا تو مرنا تو ویسے تھا مر گئے اس زمانے میں مسلمان قتل ہوتا تھا ایک جنگ میں دیکھا ہے جس میں صحابہ کرام نے مسلمان کو قتل کیا ہے پھر کافی کو قتل کیا ہے غلطی سے تیر لگ گئے تو الگ بات ہے غلطی سے تیر لگ گیا الگ بات ہے ایسے ایک دو مثال ہے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے پتہ ہے ایک دو ایسی مثال موجود ہے لیکن جان بوجھ کے اپنے سینے سے بم کو باندھنا اور وہاں پہ جانا کافروں کے قریب چار پانچ مسلمان ادھر ہیں چار پانچ ادھر ہیں بم بلاسٹ کرنا کافر ایک مرتا ہے دس مسلمان مرتے ہیں اس, کے اس کے سامنے یہ جہاد نہیں ہے میرے بھائیوں کو آج کی جہاد میں ملاوٹ ہے کہ نہیں ملاوٹ ہے اور وہ جہاد پاک تھا ہر ملاوٹ سے پاک تھا بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سن نسائی میں ایک بڑی عظیم روایت ہے ولّہ روکنے کھڑے ہو جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لزوال رج المسلم یہ ساری کی ساری دنیا تباہ و برباد ہو جائے ختم ہو جائے اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہے یہ آسان ہے اللہ تعالیٰ کے لیے لیکن ایک مسلمان کا قتل بغیر وجہ کے ہو اللہ تعالی منظور نہیں ہے اجنگ دنیا میں کیا ہے خیر ہے نماز ہے روزے ہیں مال و دولت ہے سونا ہے چاندی ہے اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں مساجد ہیں کابہ ہے کعبہ کہاں پہ دنیا میں کہ نہیں یہ سارے کے سارے تباہ ہو جائیں تو ہو جائیں ایک مسلمان کا خون قتل ناجائز نہیں ہونا چاہیے اور آپ کتنے مسلمان مرتے ہیں دسوں کی تعداد ہوتے ہے میرے بھائی دسوں کی تعداد اللہ تعالی رحم کرے نمبر تین جہاد میں جو فرق ہے وہ جہاد کس لیے تھا اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ بلندی کے لیے اور نظر آتا تھا آج کا جہاد یا تو زمین کے لیے ہو رہا ہے یا تو قوم کے لیے ہو رہا ہے یا تو ذات کے لیے ہو رہا ہے نہیں میرے بھائی جب زمین کا وقت آیا تو زمین کے لیے نہیں لڑے زمین کے لیے جہاد نہیں کیا مکہ کو چھوڑ دیا چھوڑے کو چھوڑ دیا مکہ سے کوئی پاک زمین ہے دنیا میں چھوڑ دیا جب ذات کی بات آئی رشتہ داری کی بات آئی قوم کی بات آئی حدیبیہ میں جنگ نہیں کی چھوڑ دیا میرے بھائی بات قوم کی نہیں ہے بات زمین کی نہیں ہے بات اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کی بھی ہے آج وہاں پر آپ کو درست کر لے اپنی نیت درست کر لے آج اس زمین کے لیے نہیں اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے جہاد کریں کامیابی ہوگی لیکن نہیں آج کل جتنے بھی مسئلے چھڑے ہیں آپ سنیں عربی کہتے ہیں ہم عرب ہیں پلیس یہ مسئلہ ہمارا ہے کیونکہ ہم عربی ہیں عرب آپ پہلے مسلمان ہیں پہلے عربی ہے, پہلے کون ہو تم مسلمان ہیں ہم یہ نعرے اللہ قسم نعرے سنتے ہی ہیں ہم لوگ کشمیر میں وہ کہتے ہیں ہم, ہم پاکستانی ہیں یہ, یہ مسلمان ہے یہ ہماری زمین ہے عربی کہتے ہم عرب ہیں یہ کہتے ہیں ہم پاکستانی یہ وہ کہتے ہیں یہ قومیت نہیں تو پھر کیا ہے تو جب جہاد اللہ تعق دین سر بلندی کے لیے دونوں میں فرق کیا ہے اللہ تعق دین سر بلندی کے لیے دیکھا جاتا ہے اس جنگ میں دین بلندی ہوتی ہے یا جنگ روک روک روکنے سے ہوتی ہے اگر جنگ کرنے سے ہوتی تو کرتے صحابہ کرم اگر رکنے سے ہوتی تو رک جاتے اور سب مثالیں موجود ہیں میں بیان کر چکا ہوں کب جنگ کی کب نہیں کی اور اس میں مسلحت کیا تھی مسلحت ایک ہی تھی صرف اپنے ذات نہیں تھی اپنے قوم نے تب زمین نہیں تھی ایک تھی کیا تھی اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ بڑھندی اور ہوا کے رہی ہے کہ نہیں ہوا کے رہی ہے مجاہدین کی طرف آتے ہیں یہ تو تھا جہاد جہاد میں مجاہدین میں فرق دیکھیں صحابہ کرام جنگ بدر میں صحابہ کرام جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اللہ تعالی کے لیے فن برداری کی انتہا ان کا مشن صرف ایک ہی تھا پوری زندگی کا کہ ہمارا رب ہم سے راضی کیسے ہوگا مقصد جہاد کا ایک ہی تھا اللہ تعالیٰ کی دین سربلندی کیسے ہوتی ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ جنگ بدر سے پہلے مشورے صحابہ کرام سے صدر صاحب بھی مراد بیٹھے ہوئے تھے جب تیسری مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین تو ویسے ساتھ ہے مہاجرین تو ویسے ساتھ ہے اور جو انصار سے معاہدہ ہوا تھا بیعت ہوئی تھی وہ یہ ہوئی تھی کہ جو مدینہ کے اندر ہم حفاظت کریں گے مدینہ سے باہر حفاظت نہیں کریں گے یعنی جنگ مدینہ کے اندر ہوگی تو ہم ساتھ ہیں باہر ہم ساتھ نہیں ہیں اب یہ جنگ کہاں تھی باہر تھی اندر تھی باہر تھی تو جب نبی کریم صلہ وسلم یہ اب معاہدہ ہو چکا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے کہ مہاجرین تو ساتھ ہیں لیکن ہم انصار بھی ساتھ ہیں یہ تو پتہ ہی انصار ساتھ ہیں لیکن کیونکہ وعدہ نہیں ہوا تھا تو ان کی مرضی ہے واپس چلے جائیں وہ واپس چلے جائے تو تعداد کے تین سو تیرہ میں سے آدھے چلے جاتے تو کتنے تعداد بلکہ اکثر تو انصار تھے سے زیادہ انصار تھے تو تیسری مرتبہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو سید صاحب بن معاذ کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صم آپ کا شہر ہماری طرف ہے اللہ کی قسم اگر آپ ہمیں حکم دے کہ سمندر کے اندر کو جو ہم پوج جائیں گے جان دے دیں گے ہم ویسے نہیں کہیں گے جیسے بنے اسرائیل نے وہ سائن صلاحم سے کہا کہ تم اور تمہارا رب جاؤ تم لڑو اور ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں بلکہ ہم یوں کہیں گے کہ ہمارے پیارے کرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی چاہے ہم آپ کے ساتھ ہیں جھیاد کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئی یہ عظیم لوگ ہیں آج کے دور میں مجاہدین جو کہتے ہیں ہم وہدین ہیں ہم ان کی توحید پر کوئی شک نہیں کرتے ان کے اخلاص پر شک نہیں کرتے لیکن ان کی طباہ پر ان کی طباہ سب کو نظر آتی ہے شک نہیں ان کی طباہ پہ نظر آتی ہے وہ نماز نبوی تو پڑھتے ہیں لیکن جہاد نبوی کیوں نہیں کرتے نمبر دو ان کے ساتھ ان مجاہدین کے ساتھ بعض ایسے لوگ بھی گھس گئے ہیں جنہیں صرف ٹریننگ حاصل کرنی ہے یہ امت میں بھی بہت بڑا مسئلہ ہوا ہے میرے بھائیوں راف سے گھسے ہیں ٹریننگ حاصل کی ہے خوارج جو ہیں ان کے علاوہ یعنی جماعت اسلامی والے میں ایسے لوگ جانتا ہوں جو سپیشل گئے ٹریننگ کے واپس آ گئے افغانستان میں اور کشمیر میں کیونکہ وہ ٹریننگ جگہ کوئی تھی نہیں ان کے لیے وہاں پہ گئے ٹریننگ حاصل کرنے کے لیے تو آج کے جہاد میں ایسے لوگ بھی شامل ہو گئے جو جہاد نہیں کرنا چاہتے تھے اور آپ لوگوں نے جو موحید ہیں ان کو جگہ دی ان کو ویلکم کیا اپنے ساتھ ملایا کیونکہ آپ کا ٹارگٹ ایک تھا ہم سب مل کے کافر کا خاتمہ کریں آپ, آپ کو یہ پرواہ نہیں تھی یہ صوفی ہے یا نہیں اس کا عقیدہ کیسا ہے اس نے کیا کرنا ہے کیا اس کے بعد کیا ہونے والا ہے آپ نے آگے کل کو نہیں دیکھا کل کے بعد اب آج کو دیکھا کل کے بعد کیا ہوگی اس کو نہیں دیکھا تو مجاہدین میں بھی فرق ہے کل کے مجاہدین پاک تھے جس نے بھی قدم رکھا الگ دین کے سرگرندے کے لیے رکھا وہاں پر کوئی زمین کے لئے نہیں تھا وہاں پر کوئی اپنی ذاتی مفاد کی ٹریننگ حاصل کرنے کے نہیں آتا تھا ہاں جو منافق تھے اللہ نے ان کو پہلے نمایاں کر دیا سبھانگا دیکھیں ذرا جو منافق تھے اللہ تعالیٰ نے ہر جنگ میں ان کو نمایا الگ کر دیا ان کو جنگ بدر میں ایک بھی نہیں تھا جنگ احد میں تین سو لوگ الگ ہو گئے کہ نہیں پہلے الگ ہو گئے اچھا جنگ تبوک میں مرافک الگ ہوئے کیا نہیں بلکہ جو مرافک جنگ تبوک میں شامل تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سید و حضیف کو ان کے نام بھی بتائے تو میرے بھی مرافق نمای ہوتے تھے وہاں پہ آج نمایاں ہو سکتے ہیں آج نمایاں نہیں ہوتے آج, آج کا سب مکس ہے کیوں کیونکہ ہمارے اندر اللہ تعالی کے دین کے سر بلندی کا مقصد ہوتا تو آج نیت بھی درست ہوتے تھی اور آج ہمارے ساتھ وہ بھی وہی لوگ ہوتے جو صرف دین کی سبرندی کے لیے کام کرتے ہیں. نمبر تین تیسرا فرق دونوں جہادوں میں امت صحابہ کرام کے دور میں جنگ, جنگ بدر جب, جب ہوئی تین سو تیرہ معاہدین تھے صحابہ کرام تھے جو پیچھے تھے وہ کون تھے موحدین تھے سارے میرے بھائی ان سے کوئی ایک بھی تھا مشرق نعوذ باللہ نہیں جو مرافقین تھے وہ موجود تھے لیکن ان کا کوئی اثر نہیں تھا دبے ہوئے تھے چھپے ہوئے تھے ان کا غلبہ نہیں تھا غلبہ کس کا تھا صاحب رام کا تھا مدینہ مم. میں طاقت صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے اس لیے یہودی نے معاہدہ کیا سات والے مشرق نے معاہدہ کیا معاہدہ کون کرتے ہیں کمزوری تو کرتے ہیں ورنہ اسے پہلے کیوں نہیں کرتے تھے یہودی تو پہلے بھی دشمن تھے معاہدہ کیا طاقت کو دیکھ کے آج کے دور میں جو ایک گروہ موحد ہے یہ موحد گروہ جو جہاد پہ جاتا ہے کس امت کے لیے جہاد کر رہا ہے پیچھے کون سی امت ہے اس امت میں کیا ہے اس امت میں شف پھیلا ہوا ہے بدکاریاں پھیلی گئی بدایات پھیلیں گی اللہ تعالیٰ نے پوری امت, کا امت کا حال دیکھ کے ان کو وہاں پہ کامیابی تھی جنگ بدر میں آج اللہ تعالیٰ پوری امت کا حال کو دیکھ رہا ہے میرے بھائیوں بات ایک دو گروہ کی نہیں ہو رہی بات پوری امت کی ہو رہی ہے آپ کی کامیابی امت کی کامیابی ہے یاد رکھیں ایک گروہ جو جہاد کر رہے ہیں وہ ایک گروہ کی کامیابی نہیں ہے یہ غلط فہمی ہے کہ اگر ایک گروہ کامیاب ہو جائے تو اسے کوئی کامیاب نہیں پوری امت تو اللہ تعالیٰ اس گروہ کو کیسے کامیاب کرے گا جس کی امت پوری کی پوری اکثر جس میں صوفیت شرک بدعت بدکاریاں نافرمانی پھیلیں گی تو جب دونوں جہادوں میں فرق ہے تو حکم میں بھی فرق ہے نہیں جب دو چیزیں مختلف ہیں تو ایک جیسے کیسے ہو سکتی ہے